سوال ہے میں نے آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ایک انشورنس پالیسی خریدی جو کہ بیس کی تھی اب یہ بیس لکھا تھا انہوں نے بیس لاکھ کی ہے یا بیس ہزار کی ہے اب میرے علم میں آیا کہ یہ جائز نہیں اب میں کیا کروں آیا اسے ختم کراؤں یا چلنے دوں اور زائد ملنے والی رقم کیسے خرچ کروں یہ غالباً لائف انشورنس پالیسی ہوگی کہ جس میں جو پندرہ بیس سال کی ہوتی ہے اور ایک مدت ختم ہونے کے بعد اس پر انشورنس کمپنی منافع کے نام کا سود دیتی ہے ظاہر گوبر پر چاندی کا ورک لگا لینے سے وہ لڈو نہیں ہو جاتا اسی طرح سود کو منافع کا نام دے دینے سے وہ منافع نہیں ہوگا وہ سود ہی رہے گا اتنے سالوں تک جیسے کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال کی انشورنس پالیسی ہے پندرہ سال تک آپ کی رقم لے کے انشورنس کمپنی اس کو عام فہم میں سے کہتے ہیں انویسٹ کرتی ہے سرمایہ کے طور پہ لگاتی ہے یہ کہاں لگاتی ہے ظاہر ان کی سسٹر کنسرن کمپنی یعنی ان کے ساتھ کی ایک اور کمپنی بھی چل رہی ہوتی ہے جو لیزنگ کمپنی کہلاتی ہے وہ لیزنگ کمپنی کیا کہلا, کیا کام کرتی ہے وہ لیزنگ کمپنی یہ کرتی ہے کہ کسی کو آ, کسی معاملے میں قرض دیتی ہے کسی کو کسی کام کے لیے قرض دیتی ہے اور اس کے اوپر سود لیتی ہے اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ سالہ سال سود کماتے ہیں اور اس میں سے کچھ سود پیسہ بیمہ کروانے والے کو دے دیتے ہیں اور باقی رقم ان کے جیب اور پیٹ میں جاتا ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ اسے فل فور ختم کروائیں مجھے یاد آتا ہے مفتی بخر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہے نا اس کو کھلا رکھنا بھی سود خوروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا ہے اس نیت سے آپ کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں رکھ سکتے کہ میرے پاس پیسہ اوپر کا آ جائے گا تو میں فقیروں کو دے دوں گا مستحقِ زکوٰۃ کو دے دوں گا نہیں سود خور تو ہوا نا وہ بندہ سود لینے کے بعد اس سے چھٹکارا یہ بات کی بات ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اب کیا کریں اب اگر انشورنس پالیسی جو کمپنی ہے اگر اس سے رابطہ کر کے اپنی پرنسپل اماؤنٹ یعنی جو اصل رقم اس نے جو جمع کرائی ہے پندرہ بیس سالوں میں یا آٹھ سات سال جتنے بھی ہوئے اور اس کو پتہ چلا کہ یہ میں نے ایسا کام کیا اور یہ غلط ہے تو اپنی پرنسپل اماؤنٹ یعنی جو اصل رقم اس نے جو جمع کروائی ہے وہاں پر کوشش یہ کرے کہ وہی رقم اس کو واپس ملے اوپری رقم جو اوپر کی منافع کے نام کا جو سود ہے وہ اس کو نہ ملے اول ترجیح تو اس کو یہی دینی ہے اور اگر کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ پروفٹ تو آپ نے اینی آؤ لینا ہی ہے یہ کہ ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے پرو پروسیجر ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں صورتیں تو اس میں چھٹکارے کی صورت یہی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کا حکم ہے سود میں جو کچھ باقی ہے وہ لوٹا دو اسے چھوڑ دو لوٹا دو جو شخص جس سے سود لے اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ رقم واپس کر دے مثال کے طور پر زید نے امر کو قرض دیا سود کے اوپر عمر نے اس کو لاکھ پہ دس ہزار روپے سود دے دیا اب زید پہ لازم ہے کہ وہ جو دس ہزار اضافی امر سے لیے ہیں وہ اس کو لوٹا دیں اب یہ تو وہ صورت ہے کہ جب پتہ ہے کہ کس سے لیے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک کے پروفٹ جو انشورنس کمپنی کا جو پروفٹ ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیسے کس کے ہیں ظاہری بات ہے ہمارا پیسہ لگا اب یہ کہاں سے گھوم کے کس کے پاس گیا کس لیزنگ کمپنی نے کس کو ادھار دیا اس پہ کتنا سود لیا اب زید عمر بکر عثمان خالد کس کو گیا کس سے آیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ایسے رقم جس کا اصل مالک نامعلوم ہو ایسا حرام قطعی مال اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ کسی مسلح کے زکوۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے ثواب کی نیت اس میں نہیں رکھنی اس لیے کہ یہ حرام قطعی مال ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ حکم ہے کہ غیر مستحی کے زکوات کو اسے دے دے ثواب کی نیت اگر اس میں رکھی فقاہا نے فرمایا کہ اگر حرام قطعی مال صدقہ کرتے وقت ثواب کی نیت رکھے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا اور اگر جس کو صدقہ دیا جس مستحی کے زکوۃ کو صدقہ دیا اس کو معلوم ہو اگر کہ یہ حرام قطعی مال ہے اور اس نے اس کے لیے دعا کی دینے والے کے لیے کہ اللہ تیرا بھلا کرے کسی بھی الفاظ میں اس کے لیے دعا کی اس کے حق میں دعا کی تو وہ دعا کرنے والا وہ مستحق سکا جو حرام قطعی مال جان بوجھ کر لے رہا ہے اور دعا کر رہا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا اگر اس نے ثواب کی نیت نہیں رکھی دینے والے نے اور اس کی دعا پہ آمین بھی کہہ دیا نا تو دونوں کافر ہو گئے اتنا سخت مسئلہ ہے حرام قطعی مال کا تو ساحل سے یہی عرض ہے کہ آپ جلد از جلد پہلی فرصت میں انشورنس پالیسی ختم کریں اور اول کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اصل رقم لیں منافع نہ لیں اس لیے کہ منافع جب آپ لیں گے تبھی سود ہوگا حدیث پاک میں اس کا حکم یہ ہے سود کی قباحت بلکہ کہیں غلازت اس کی برائی یہ الفاظ اگرچہ چوب رہے ہوں لیکن جب اس کی آپ وعید سنیں گے نا تو آپ کہیں گے بہت ہلکے الفاظ تھے یہ حضور علیہ اللہ تو نے ارشاط فرمایا اور ربا صبع ربا سود جو ہے ستر گناہ ہے سود میں کتنے گناہ ہے ستّر سیونٹی سنس سیون ٹائی سنس ستر گناہ درجات ستر درجات سب سے کم کیا ہے اقلحہ سب سے قلیل یا اقفوہ الفاظ میں بھول رہا ہوں اوکا مکالیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کمتر درجہ کیا ہے ایر کی رجول اما ہو ولیز بلّہ تعالیٰ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اس قدر جو ہے یہ اس پر وعید وارد ہے اب یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے میرے بھائی ستر درجے نیچے والی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اتنا برا ہے سود کھانا تو بتائیے سب سے پہلا درجہ کتنا برا ہوگا الأمان الحفيز